اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله السمئل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نبطه و نبطه للفقراء الذین افتروا في سبيل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يختبهم الجاہل اغنیاء من التعفو تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحاقا فَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَا لِسِرَّا وَعَلَانِيَّا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا قُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِعْزَانٌ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اس دنیا میں رہنے کے جو ڈھانگ ڈھب جو طریقے اور انداز سکھائے ہیں اگر انسان انہی طریقوں کو اپناتا رہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہے تو اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنی دنیا میں اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ لے اور دنیا کے پیچھے ایسا پڑے کہ آخرت کو بھول جائے تو ایسے میں دنیا تو اس کے ہاتھ نہیں آتی لیکن آخرت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ہاں اگر کوئی حد سے گزر جائے اللہ کا باغی اور نافرمان بنے کفر اختیار کر لے تو پھر وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنا اس کو دنیا میں مل جائے گا اور اگر کبھی وہ کوئی اچھے اعمال کوئی نیکی کے کام بھی کر لے تب بھی اس کا بدلہ اس کو یہی دنیا میں ہی مل جاتا ہے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں اسی لیے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا ساعلی نے ایسے انداز ایسے اسباب اور وسائل بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی دنیا بھی بہت اچھی گزر جائے اور آخرت بھی ان کی اعلی اور فاخ بن جائے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو اسباد و وسائل معیشت کے چاہیے ان کے اصول کے لیے اللہ رب العالمین نے قواعد و ضوابط مقرر فرمائے کہ ان کے مطابق تم چلو یہ اصول اور ضوابطیں ہیں ان کے مطابق محنت کرو کوشش کرو باقی رزق عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے والے ایسے ہیں جن کا رنس تنگ ہوتا ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو محنت تھوڑی کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین انہیں رزق وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی رزق عطا تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی جتنا زیادہ مال ان کے پاس آتا ہے ان کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر ان کا اسٹیٹس ہی ان کو لے ڈوبتا ہے اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس رزق بہت تھوڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین بس پورا سورا رزق ان کو عطا کرتا ہے جس سے ان کا گزارا نزارا چل جائے لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ ان کے تھوڑے مال میں بھی اللہ رب العالمی اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ بہت اچھا کھاتے رہتے پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بچت بھی کر دیتے ہیں یہ کیا وجوہات ہیں اصل میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اللہ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے اقدامات کی پاسداری یہ انسان کو دنیا میں بہترین زندگی اور آخرت میں بھی بہترین زندگی گزارنے والا بنا دے اور اللہ کی نافرمانی معاشی دنیا میں بھی انسان کے لیے زندگی کے تنگ ہونے کا باعث بنتی ہے اور یہی نافرمانی اخروی زندگی میں بھی بندے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں ہیں پر مارے تعالیٰ عنہ میں مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا دلن حاصل کرتا آپ کے فرامین سنتا یاد کرتا دین سیکھتا سمجھتا اور دوسرا کمائی کرتا وار کرتا شکل تاریخ کو آقار فقار وہ جو محنت کرتا تھا کمائی کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی میں ساری دن محنت کرتا رہتا ہوں کام کاج کرتا ہوں کما کے لاتا ہوں اور یہ وقت آ جاتا ہے کھانے کے لیے یہ سارا دن ادھر بیٹھا آپ کے پاس گزار دیتا ہے جامع مزید کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ کا شاید تجھے جو رسک دیا جاتا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے تجھے محنت کے قلعے میں جو مال ملتا ہے جو رزق ملتا ہے وہ اس کی وجہ سے ملتا ہے سبھاؤ طالابلم پر خرچ کرنا وہ طالبات جو دینی علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین بندوں کو رشت عطا کرتا ہے ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے دین سیکھتا ہے دوسرا کاروبار کر رہا ہے کاروبار کرنے والے کو اس کاروبار میں اس کام کاج میں نفع ملے گا اس کی وجہ ہے کہ یہ اس میں خرچ کرتا ہے اب دینی مدارس میں پڑھنے والے طالبہ ہوں یا مساجد میں قرآن مزید کی تعلیم حاصل کرنے والے بنیادی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے طالبۂ علم ہیں یا بڑی عمر کے لوگ جو کسی ایک جگہ پر جمع ہو کے دین سیکھتے ہیں کسی جلسے میں واغ و نصیحت کی مجلس میں خطبہ جمعہ میں یا کسی بھی تربیتی نشست میں دین کے علم کا حصول کرنے والے جو لوگ ہیں جو دینی علم لینے کے لیے آئے بیٹھے ہوں ان کی خاطر خرچ کرنا مثلا طلبا مدارس میں ہیں مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا طلباء مسجد میں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں بنیادی احادیث پڑھتے ہیں مسجد پہ خرچ کرنا خطبہ جمعہ سننے کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں اس نیت سے کہ لوگ یہاں آ کے دین سیکھتے ہیں اس نیت سے مسجد پر خرچ کرنا یا کوئی دینی جلسہ کوئی پروگرام اس پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس پروگرام کے اخراجات کو برداشت کرنا اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین کا دین سیکھا سکھایا جائے گا یہ انسان کے رزق میں اضافے کا راحث بنتا ہے لا اللہ کا ترزق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ تجھے جو دیا جاتا ہے وہ اس دین سیکھنے والے پر خرچ کرنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لاس علو ناسا اچھا خرچ کرو ان ففارا کے لیے اس دروفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے لائف نظر بن فل کرو وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے اپنا کاروبار تباہی نہیں کر سکتے وہ علم کے لیے علم کے حصول کے لیے رکے ہوئے یہ سب عمر جاہل ابنیا آمین چونکہ وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے مانگتے نہیں ہیں تو جاہل نا جن کو علم نہیں ہے ان کے حالات سے بے خبر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابنیا ہیں ان کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے تعریف ہوں سیما ہوں آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان دیں گے لائقہ وہ لوگوں سے چمٹ کر پیچھے پڑ کے مانگتے نہیں سوال نہیں کرتے وَمَا تنفقو من فإن علیم تم جو مال بھی خرچ کرو گے اللہ رب اسے خوب جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات کے وقت دن کے وقت علانیہ یا اور کوشیدہ طور پہ خرچ کرتے ہیں فلاحم اجرم اندر ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے والا اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگی اسی طرح کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی رزق کے اسباف میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے اس بنا پر بھی انسانوں کو رزق دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سہو نہ وصور ذہو جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے زا کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے مستحب نے سعد فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَن کہ انہیں باقیوں کی نسبت اللہ تعالی نے زیادہ فضل دیا ہے مال کہنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تن سرونا وسلا اندر آسانی تم صرف اور صرف اپنے کمزور لوگوں کی وجہ مدد بھی کیے جاتے ہو اور رزق بھی دیے جاتے ہیں اگر اللہ نے بندے کو مال دیا ہے تو ان لوگوں کا لحاظ رکھے جن کا رسک دنیا میں اللہ نے تنگ رکھا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں خیش و اقارک ہوں یا ارد گرد رہنے والے دوست اخبار یا ہمسائے سائب ہوں ہر تم سرونا و اللہ میں ان کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا متماہ نظر اپنی فکر اور پریشانی کا محور آخرت کو قرار دے دیتے اپنے لیے یہ اصول رکھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کرنا ہے پہلے نمبر پہ آخرت ہے کاروبار کرنا ہے ملازمت نوکری کرنی ہے کھانا پینا ہے آنا جانا ہے کسی سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کس سے دوستی لگانی ہے کس سے دشمنی کرنی ہے کس سے تعلق بنانا ہے کس سے توڑنا ہے اس سب کچھ کی بنیاد آخرت ہو کہ میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا آخرت میں مجھے کیا ملے گا پنا کے ساتھ تعلقات کی بنا پر میری آخرت خراب ہوتی ہے لہذا ختم ہر میدان میں آخرت کو مقدم رکھے اللہ سبحانہ و اس کو بڑا کھلا اب کردہ کرتے ہیں مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جامی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من گانا في آخیر جس آدمی کی فکر آخرت بن جائے جہر اللہ غینا کے دل کے اندر غنا رکھ دیتا ہے وہ دل کا بادشاہ بن جاتا ہے غنی ہو جاتا ہے وہ جما اللہ ہشملہ اور اس کی مصروفیات اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ دیتے کام کر دیتے ہیں اس کو شان بے نازی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے وہ بڑی موج کے ساتھ زندگی گزارتا ہے مصروفیات اس کی سمٹ جاتی ہیں کم ہو جاتی ہیں دل کا بنی ہو جاتا ہے وہ ایسا تو دنیا اور دنیا جلیل ہو کے اس کے پاس کیونکہ یہ آخرت کا ہی بن گیا ہے اور دوسرا آدمی فرمایا من کانت دنیا ہماہو جس کا مقصد دنیا بن جائے ہر وقت دنیا کی فکر ہے ہر وقت اس کی نکاح کے آگے پیش نظر دنیا ہی دنیا ہے منکانا تنیا ہماہ جا خخ اللہ گئی نہ اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فتح لکھ دیتا ہے مطلب اس کی تقدیر میں فکر و خاکہ لکھ دیا جاتا ہے خوب ہی شبلہ ہو اور اس کی مصروفیات اللہ رب عالمی بہت زیادہ بڑھا دے گا وہ عالم ایسی ہی محنت دنیا اللہ دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کی تقدیر میں ہو دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اس کو دنیا نہیں ملتی آخرت کا ہم آخرت کی فکر اور آخرت کو اپنے پیشے نظر رکھنا یہ انسان کے رزق میں فراوانی کا باعث بن جاتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یک ندم تفر رف لی بادی ایازم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اللہ نے فرمایا ہے تفر رف لی بادی تفرف آسانی سے نہیں محنت کر کے کوشش کر کے جیتو جوت کر کے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا آسان نہیں ہے اس لیے اللہ نے فرمایا سفر کوشش کر کے زور لگا کے سارے ہو لی باز آتی میری عبادت کے لیے پھر کیا ہوگا دراتا وینا میں تیرے سینے کو وینا سے بھر دوں گا وہ اصوبہ اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا سبحان اللہ جس کی ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کر دے بھلا وہ پھر محتاج رہے گا کسی کا اللہ تعالی وعدہ فرما رہے ہیں تو فرما بول عبادت میری عبادت کے لیے فارغ ہو ہونا تیرے دل کو غنی کر دوں گا سینا تیرا غنی ہو جائے وہ اشدھا سب اور تیری ضروریات میں پوری کروں گا فَمَنْ يَحْدِهِ من اوا دیکھ بھائی من اللہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے یقینا اللہ رب العالمین بندوں سے کیے گئے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے فرمایا باقی لاسط علی اگر تھی میری بات نہ مانی میری عبادت کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہ ہوا نمازوں کے اوقات میں تیری مصروفیتیں بڑھنے لگی سارا دن نیوز چینل دیکھنے کے لیے تو بڑا وقت ہوا لیکن قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے کے لیے وقت نہ ملا یاریاں پالنے کے لیے بڑی بڑی دور کا سفر بھی تو نے کیا لیکن بہن بھائی والدین ان کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں تا اللہ کی عبادت چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے اقامات شرعیہ سبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر فرمایا وال اللہ کا اگر تم نے ایسا کیا کا شلا میں تیرے ہاتھ کو کام کے ساتھ بھر دوں گا تیرے ہاتھ میں بڑا کام ہوگا لیکن لا کا فرق تیری ضروریات میں پوری نہیں کروں گا جس کی ضرورتیں اللہ پوری نہ کرے اس کی کبھی پوری نہیں ہو اللہ ملام علیما والا علیما منا تھا والا جس کو اللہ تعالیٰ دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور کسی کی بڑائی مہارت عہدہ شان و عظمت اللہ کے مقابلے میں کسی خاتے کی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من جاگل واحدہ ہم نہ آفی ہی کفاہ اللہ دنیا جس آدمی نے اپنے سارے غم بھلا کے صرف آخرت کا غم دل رکھ لیا ساری اس کی فکریں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو گئیں وہ تھی آخرت کی فکر جس نے ایسا کر لیا کفا اللہ ہم دنیا ہو دنیا کی فکروں سے اللہ تعالی اس کو کافی ہو جائے گا پھر اس کو اپنے دنیاوی معاملات کی فکر کرنے کی حاض نہیں رہے گی اس کے دنیاوی معاملات اور حالات کی فکر اللہ رب العالمین خود کرے گا کپاہ ہم مدن آہ پنتش ابد بھی حب مفی النیا اور جس آدمی کی فکریں دنیا کے اندر ہی گوئی اور وہ دنیا کے اندر ہی مدد ہو کے کھو کے رہ گیا لم یو بار اللہ حالت پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کی جس وادی میں جائے ہلاک ہو جائے اللہ کو ایسے بندے کی پھر پرواہ نہیں رہی اللہ ابو العالم فرماتے ہیں وہ امن ارادہ کری سعین الحمت کا شروع ہو یومر قیامتی جو ہمارے ذکر سے اللہ کی عبادت سے اللہ تعالی کے اقابات سے اللہ کے نازل کردہ دین اور شریعت سے اعراض کرے گا منہ پھیر لے گا سعین لہ معیشت کا اس کے لیے معیشت ہے انتہائی تنگ تنگ زندگی گزارے گا وَنَحْشُرُهُ شروع ہو یومر قیامت کے دن ہم اس کو اکٹھا کریں گے میدان میں لائیں گے وہ اندھا ہوگا اعمى وقد وہ کہا اللہ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کدا لی کروم دنیا میں میری آیات نشانیاں تیرے پاس آتی لیکن تن کو بھلا دیتا تھا آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا اللہ خبر تعالیٰ کی اطاعات یہ انسان کو اچھی زندگی دنیا بھی یا اخروی بھی, اور اخر بھی, بھی دونوں زندگیاں اچھی عطا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں من من عمل صالحا ذکر او صالح جس نے بھی لوگ اچھے صالح اعمال کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ ممن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو صالح عمل کرنے والا کاتر نہیں ممن فلاں حیاتن باپ ہم اس کو بڑی اچھی اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اجرو ہوں بیسٹ نیما کا بھی اور پھر آخرت میں بھی جس طرح انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت میں ان کو جزا دیں گے اور اگر کوئی کافر ہو اور صالح سالحمال کرے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا اور قیامت کے دن کہا جائے گا از ہز تم پر کم کی حیاسی کم تم اپنی نیک کمائی کا قلعہ دنیا میں ہی لے چکے ہو دنیا میں ہی تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں آج کچھ لوگ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے باغی نا فرمان کو ان کی طرفیاں اور ان کی ایش اور یہ کیا ہے وہ جو کوئی تھوڑے بہت رفاہی کام کوئی نیکی کے کام کوئی اچھے سر انجام دیتے ہیں اللہ کا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کوئی کافر بھی اچھا عمل کرے اس کو بھی بدلہ ملتا ہے لیکن کا بدلہ دنیا میں پورا ہو جاتا ہے اور مومن کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالی کسی بھی مومن کے ساتھ کسی بھی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتا یور پی بھی دنیا وہ پھر آخرا اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا میں بھی جزا دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی جزا دے گا وہ امل کافر لیکن جو کافر ہے فیوس کا نا امیر ابھی اللہ بہار اللہ پھر دنیا دنیا کے اندر اس نے اللہ کے لیے جو بھی نیکی کی ہوگی کافر کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے حا کے جب وہ آخرت میں پہنچے گا لمت اللہ حسنت اس کی کوئی نیکی ہی باقی نہیں بچی ہوگی کہ جس پر اس کو جائے اس کو بدلا دیا جائے دنیا کے اندر ہی اس کو اس کی ساری نیکیوں کا خلا مل گیا اسی طرح ان سب نے مالک رضی اللہ تعالی کی ہی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اِذَا عَمِلَ اُتْعِمَ بِهَا مِنَ <الدُّنْيَا> جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی پلا لیتے ہیں الْآخِرَةِ اور جو مؤمن ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آخرت میں دخیرہ فرما لیتا ہے وہ کل دنیا اللہ اور اپنی اطاعت کرنے کے قلعے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی رزق عطا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ خیالہ ہوا تعالی کی اطاعت اللہ کی فرما برداری یہ دنیا میں بھی مومن آدمی کے رزق کی فراوانی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی اور رزق حسن کا باعث ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں رزق تلاش کرنا چاہتے ہو فبتہ انط اللہ رسک اللہ کے پاس تلاش کرو اللہ رب العالمین کے پاس رزق کی چابیاں ہیں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالی چھین لیتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تم کر دیتا ہے اصل میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس سے بھی بندوں کی ازمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمل انسان ادام دلا ہو ابو ہو اکرانہ ہو و ربی اکرامہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے اس کو عزتیں عطا کرتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی ہے وہاں محبت <أَحَانًا> جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا رسق تنگ کر دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے تو پھر اللہ کے شکرے کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اللہ نے میری توہین کر دی مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا ہونا چاہیے تھا بل لا تو اخلا ایسا نہیں ہے اللہ تعالی اے کسی کے نہ تو اپنے حالات کا تو جائزہ لو تم یقین کی عزت نہیں کرتے مسکیل کو کھانا کھلانے کی رقبت تمہارے نظر نہیں ہے اور مال تم جمع کر کر کے رکھتے ہو اور میراث کو کھا جاتے ہو اللہ رب العالمین کا بندہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیسا ہوتا ہے بجود اس کے کہ اسے اپنے مال سے محبت ہے پھر بھی وہ یتیم مشکین اور ضرورت مند اور محتاج لوگوں کو کھلاتے ہیں وہی پھر انہیں اگلا انکوسی ہی خود تنگی میں بھی ہوں تب بھی وہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اثار کرتے ہیں اور یہ کیفیت اللہ رب العالمین کہاں اتنی محبوب ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کا بھی رزق فراہم کر دیتا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی فراوانی کے اتنے نسخے بتائے لیکن جب ہم تاریخ کا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکثر ہمیں دیکھنے میں کچھ اور ہی ملتا ہے بیان کرنے والے بھی بڑی عجیب کیفیت بنا کے بیان کرتے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسکینی میں گزاری فقر میں اور ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کے راہ نے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کی بنا پر اللہ تعالی پر تبکل اعتماد بھروسے اور یقین کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے تطلے کی وجہ سے بندوں کو رزق ملتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تصور کرتے ہی کیوں فقر و فاقے کی زندگی کا تصور دماغ میں ہوتا ہے ہاں حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی اعلی کریم اور شاہانہ زندگی تھی انہوں نے جو فطر اختیار کیا تھا وہ اختیاری تھا اختیار نہیں تھا ایک ہے کہ بندے کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو وہ خالی ہاتھ بیٹھا رہے فاطح کرتا رہے اس کو کہتے ہیں اشتراری فقر اور دوسرا ہے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن اس کے باوجود جتنا دیا اتنا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا اور خود خالی ہو کے بیٹھے اس کو کہتے ہیں اختیاری فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ صحابۂ اللہ علیہ اجمعین کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ شاء تفصیل سے پھر وضاحت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے دور میں اپنے زمانے میں اعلیٰ ترین زندگی اعلیٰ ترین گاڑی اعلیٰ ترین رہائش اعلیٰ ترین خوراک اور اعلیٰ کریم دباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے اللہ سبحانہ ہو بلا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بما علیہ اللہ